تفصیلی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے ابھی ابھی جو امام محترم فضیل الشیخ عبد المحسنقاز اللہ نے عربی زبان میں خطبہ پیش فرمایا ہے اس کا اردو میں ترجمہ تفصیلی ترجمہ پیش کیا جائے گا اس لئے دس پندرہ منٹ کا مسئلہ ہے اگر آپ بیٹھ کر کے سنیں تو آپ کے لئے فائدہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امام محترم کا خطبہ ہوتا ہے خطبے کے ساتھ ساتھ فوری ترجمہ اردو زبان میں بھی پیش کیا جاتا ہے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہو جس میں ریڈیو سیکشن ہو ایف ایم ہو اور ایئر فون کے ساتھ آپ ایک سو پانچ نمبر ڈائل کریں یا سلیکٹ کریں آپ کو امام محترم کے خطبے کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں فوری ترجمہ آپ سماعت کر سکتے ہیں امام محترم نے اپنے خطبے کا آغاز اس انداز میں فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اللہ تبار اور اپنے گناہوں کی بخش اسی سے مانگتے ہیں نفسانی وہ برے اعمال کی کہ شر سے بھی اسی سے پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابۂ کرام پر درود و سلام نازل فرما حمد و سلاد کے بعد اللہ کے تقوی الہی ایسے اختیار کرو جس طرح اختیار کرنے کا حق ہے اور اللہ کی رسی کو اللہ کے کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو مسلمانوں جس ذات کے بارے میں علم ہوگا علم کا رتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا اور سب سے اشرف ترین علم ذات باری تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی سے متعلق علم ہے جس علم کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہو وہ علم سب سے زیادہ اشرف اور سب سے افضل ہوتا ہے جسے حاصل کرنا تمام ضروریات سے زیادہ ضروری ہے بلکہ وہی حقیقی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کو پروردگار مانتے ہیں مانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا وعدہ اور عہد لے لیا ہے دل کو صرف اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے دل کو اللہ کی محبت کے لیے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے نیز اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی فطرت میں اپنی محبت و معرفت ڈال دی ہے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈال دی ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہی فطرت الائی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا یعنی جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی مت کرو مبادا لوگ اپنی فطرت سے تبدیل نہ ہو جائے اور یہ فطرت دین حنیف ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نو مولود دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی بچہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ شیطان جن و انس اسے شیطانی جن و انس اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث قدسی میں رسول اللہ اللہ تبارک و... اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے لیکن شیاتی اس کے پاس آ کر انہیں اس کے دین سے دین حنیف سے پھیر دیتے ہیں امام مسلم رحم اللہ نے اسے روایت کی ہے اس لیے تمام مسلمانوں کو اپنی فطرت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ منحرف لوگ بھی اپنی اصل پر واپس آ جائے اور مومنوں کو ایمان مزیر مومنوں کا ایمان مزید بڑھ جائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کے دلائل پیش فرمائے ہیں اور اگر سمندر کا پانی اللہ کا کلام اللہ کی حکمت اللہ کی نشانیاں لکھنے لگے بلکہ لکھنے کے لیے قلم کے طور پر روشنائی بن جائے تو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو کتابت مکمل ہونے سے پہلے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا چاہے مزید سمندروں کو بھی لکھنے کے لیے روشنائی بنا دیا جائے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کلو کان البہر میداد المات ربی الفیر البہر قبل فر کلیمات ربی و رسولوں کو فطرت کی تکمیل و پائداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبوس فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ربوت الہی کا اقرار کرنے کے باوجود عقیدہ توحید نہ اپنانے والے کو لاجواب کیا اور فرمایا اللذی خلقكم من قبلكم لعلكم توحید الوہیت میں شرک عظیم اور قبیح ترین شرک ہے نیز توحید الوہیت میں غلطی وہی کھاتا ہے جو اس توحید کا حق ادا نہ کرے اللہ تعالی کی تمام صفات اور افعال کامل ہیں اور ربوبیت اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں شامل ہے جس طرح الوہیت میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں اسی طرح ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ربوبیت کی حقیقت یہ ہے کہ تخلیق بادشاہت رزاقیت اور اختیارات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور منفرد سمجھا جائے اب تھوڑا سا بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اس کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حل من خالق ان غیر اللہ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے ہاں اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے وہی آسمان و زمین کا خالق ہے اسی نے ان انہیں پیدا کیا اور ہر چیز کی تخلیق بڑے اچھے انداز میں فرمائی ہے وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح عدم سے وجود بخشا اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود، کوئی بھی معبود عبادت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ وہی وہ پیدا کیونکہ وہ پیدا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اجتماع لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ مکھھی بھی پیدا نہیں کر سکتے جو مکھھی پیدا نہیں کر سکتا جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے وہی اللہ بادشاہ ہے اور ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رب کم لہو لہ قتمیر یہ ہے تمہارا پروردگار جس کی بادشاہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے وہی تمام مخلوقات کا مالک ہے وہی آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے لیے ہے ساری مخلوقات اس کے سامنے جھک جھکی ہوئی جھکتی ہیں اور تمام مخلوقات اسی کی تصبیح بیان کرتی ہیں تو سب سب ون فی ہا و ان بن شہ سب تصبیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام زمین و آسمان کے تمام لوگ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجا کرتے ہیں آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ ناچار ہو چاہے اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اللہ تعالی کا ہی سزا کرتا ہے وہی عالیشان آقا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باقی سب اس کے بندے ہیں ان کل منفی والر آسمان و زمین کا ہر ایک مکین رحمان کے پاس غلام بن کر کے آئے گا ابدی اور سرمدی بادشاہ ہے دنیا اور یوم جزا کا مالک ہے روز آخرت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کس کی بادشاہت ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود کہے گا لاہد القار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے وہ یکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ کہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے امور زندگی تنہا چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے امور زندگی تنہا چلا رہا ہے چنانچہ ہر چیز کا معاملہ اکیلے اس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ خلق وہی پیدا کرتا ہے اسی کا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اونچا بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے وہی اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے موت و حیات کا وہی مالک ہے یو قور الحاع قمر وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھاتا ہے سورج و چاند اسی نے مسخر کیے ہیں و زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ, زندہ بھی کرتا ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں وہی باہر نکالتا ہے تمام مخلوقات اس کی مرضی اور قہر کے تابے ہیں لوگوں کے دل و دماغ اور تمام معاملات کے باگ دور، باگ دور اسی کے فیصلے اور احکامات سے منسلک ہیں۔ ابد سے لے کر انتہا تک اس کا حکم چلتا ہے وہ تمام انسانوں کے اعمال کا نگراں ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے وہ یوم سے کچھ سما انتقال وہی ذات ہے جس نے آسمان کو تھام تھام, تھام کر رکھا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان یوم سے کچھ سماوا ان تضول بے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ نے تھام لیا ہے تھام کر رکھا ہے کہیں اپنی جگہ سے یہ زمین و آسمان ہٹ نہ جائے آسمان و زمین کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے کل یومن ہوا فی شان وہ ہر دن کسی کام میں ہوتا ہے اس کے مجموعی اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ گنا معاف کرتا ہے گمراہ کو راہ دکھاتا ہے پریشانی کو رفع کرتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے نقصان پورا کرتا ہے فقیروں کو دیتا ہے لاچاروں کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما کنہ انل خلق غافلین ہم مخلوق سے ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک گے ہیں اسی <تصفح> کی مرضی چلتی ہے جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا جو چاہے پیدا کرتا ہے جو چاہے کر دکھاتا ہے اس کے فیصلے طے شدہ ہیں جو, دی جو دینے پر آئے اسے کوئی اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ روک دے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے فیصلے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا کوئی اس کی چاہت کو رد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے کلمات کو تبدیل کر سکتا ہے مخلوقات کی تقدی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی ہے اس لیے اگر سارے مخلوقات مل کر ایسی چیز کرنا چاہے جو اللہ نے نہیں لکھی ہے تو یہ ان کے, ان کے ناکام تو ان کا یہ ان کی یہ ناکام کوشش ہوگی اور کوئی ہونے والی چیز کے بارے میں کوشش کریں کہ وہ چیز نہ ہو تو پھر وہ اس میں نامراد ہو جائیں گے پورا معاشرہ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچا اور اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچانے پہنچانے نہیں دینا چاہتا ہے تو پورا معاشرہ مل کر اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا اسی طرح اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے لوگ پورا معاشرہ جمع ہو جائے اس کو نقصان پہنچانے کے تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی عذاب الہی کو ٹال نہیں سکتا جسے چاہے ہدایت دے دے اگر وہ کسی کو ہدایت دے دے تو اس کا فضل ہے اور کسی کو گمراہ کر دے تو اس کا عدل ہے اس کے احکامات وہ وہ جس چیز کا ارادہ فرما دے تو اسے کہتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی باز پرش کرنے والا نہیں ہے لا اماں یا فالو احمو سالون اس کے افعال پر پوچھا نہیں جاتا لیکن مخلوقات سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی گفتگو سب سے بہترین گفتگو ہے اس کی ابتدا و انتہا کا کوئی اندازہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو الام سب ما فت کلیمات اللہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے پھر بھی اس کے بعد سات مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوش پوشیدہ نہیں ہے اس لیے وہ جو, جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے مخلوقات کے ماضی کو مخلوقات کے حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کا علم کسی کے پاس نہیں ہے وہ من برو بہر بر بر کی ہر چیز اور گرنے والے پتے کو بھی وہ جانتا ہے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے وہ ہمیشہ وہ ہمیں نظر آنے اور ہم سے اوجل تمام عوامل اور مخلوقات سے واقف ہیں دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسے تک کو جانتا ہے سینوں میں چھپے راز کو سار راز اس کے سامنے آیا ہیں وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے زمین کیا پیدا کر رہی ہے آسمان سے کیا اتر رہا ہے کیا چڑھ رہا ہے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی اسے پوشیدہ نہیں ہے وہی ہے جو غیب کا مالک ہے غیب اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وائند ہو مفات حل غیب لا علم اللہ ہو غیب کی کنجیا اسی کے پاس ہے سارے مخلوقات کا علم اللہ کے بحر بے کنار علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی طرح ہے جس کو خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسا میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ہے جسے امام مسلم رحم اللہ نے روایت کی ہے کائنات کی تمام آوازوں کو وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا و آرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم یہ صبون انم و نجواہ نجواہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خفیہ اور راز کی باتیں نہیں سنتے ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے شوہر کی شکایت لگائی اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے کونے میں تھی آپ کہتی ہیں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن مکمل طور پر میں اس کی شکایت کو یا اس کی آواز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے اس کی آواز سن لی اور فوری طور پر جبر علیہ السلام کو یہ آیات دے کر مبوز فرمایا ارسال فرمایا قدسم اللہ کولتی تجا دلقفی زو جیحا و تشتقی اللہ و اللہ یسم و تحا اللہ نے یقین سورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاون کے بارے میں اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کی حضور شکایت کر رہی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ کائنات میں ہونے والے ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے چنانچہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے رات کی تاریکیوں میں کیے ہوئے تمام لوگوں کے امال کو لوگوں کے امال اس سے مخفی نہیں ہے چونکہ سارے مخلوقات اسی کی ہیں اسی لیے حکم بھی اسی اسی اکیلے اللہ کا چلے گا یا چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا اللہ, اللہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نیز اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے حدود اور شریع احکام سب سے بہترین احکامات ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سے اچھا کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے وہ خیر الحاکمین سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا فرما اللہ کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فیصلات فرما دے تو کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا اور جلد حساب لینے والا ہے اللہ یا مقب الحکم و سری الحساب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں فرمایا وہ ارحم الراحمین وہ ارحم الراحمین ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اولاد کے ساتھ والدہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو ایک خاتون کو ایک خاتون کو دیکھا کہ جو قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی جب اسے اپنا بچہ ملا تو فوری اسے پکڑ کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام رضی اللہ عنہ فرمایا اے صحابہ اکرام کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی تو صحابہ اکرام نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس خاتون کے اپنے بچے پر شفقت سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے پیدا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں سے صرف ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا جس کی وجہ سے ساری مخلوقات باہمی پیار و محبت سے رہتی ہے جبکہ 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی, حاوی ہے حامل نے عرش دیگر فرشتے کہتے ہیں اور نوازتا كل شيء اللہ تعالی نہایت ہی سخی ہے اس سے بڑھ کر کوئی سخاوت کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالی اپنے مخلوقات کو دینا اور نوازنا پسند کرتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اوپر سے دیتا ہے نیچے سے دیتا ہے کل ميرزوقكم من السماء والارض اپ کہہ رہے تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے اللہ تعالی کا فضل و کرم عظیم ہے اس کے خزانے میں اس, اس کے خزانے سے اللہ اس کے خزانے میں کبھی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں دن رات کے سخاوت کرنے سے بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہیں معلوم ہے کہ جب سے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس وقت سے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئی بخاری کی، امام بخاری رحم اللہ نے سلیس کی روایت کی ہے وہ اپنے بندوں کی دعا دعا رد نہیں کرتا فرمان باری تعالیٰ ہے فَإنِّي جب میرے میرے متعلق پوچھیں تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں کسی بھی ضرورت کو پورا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے چاہے شروع سے لے کر آخر تک چاہے جن اور ان سب کے سب بیک وقت اور اکجا جمع ہو کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام لوگوں کی مانگ کو پورا پورا کر دے ان کی مرادوں کو سن لے ان کی مرادوں کو اللہ ان کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی چاہے لیکن اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ جتنی سب کو سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کے اندر سمندر کے پانی کے اندر کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انس ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو تمام کے تمام تمام کے تمام جاندار جانداروں کی ذمہ داری اسی پر ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا وما مندا فی الدی واما مندا فی اللہ علی اللہ اس زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کی ذمے ہے وہ دیتا ہے تو احسان نہیں جلاتا۔ وہ رب دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا وہ بہترین رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کے لیے عنایتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے دریا اور نہریں جاری کی ہیں رزق کے دریا بہا دیے ہیں اپنے بندوں کے اپنے بندوں کو بغیر مانگے ڈھیروں رزق عطا فرماتا ہے نیز ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیشکش کرتے ہوئے بندوں کو پیشکش کرتے ہوئے فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مراد مانگے میں اسے دوں ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فمین اللہ جو تمہیں جو نعمت ملی وہ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا رزق ان تک پہنچایا ہے چنانچہ جنین کا رزق ماں کے پیٹ میں پہنچایا چونٹی کا اس کے بل میں پرندوں کا آسمان کی فضاؤں میں مچھلیوں کا گہرے پانی میں من, مِّن لا اللہ وہ کام <وَایَّاكُم> اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں رسک دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ تعالی ہی رسک دیتا ہے وہ اتنا کریم ہے کہ اپنے مطالبے کسی کسی اور کے سامنے رکھنے سے ناراض اور جو اس سے نہ مانگے اس پر قصب ناک ہوتا ہے حقیقی محروم محروم تو وہی ہے جو اسے چھوڑ کر کسی اور سے امید لگائے تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں اور اس کی اولاد تک بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے انہیں روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس, اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے اور مایوس ہو کر کسی درخت کے پاس <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> درک کے میں کچھ سستانے کے لیے لیٹ جائے ابھی وہ اسی حالت میں ہو کہ اس کی سواری ام ام ام اس کے پاس آ جائے تو فرتے جذبات میں آ کر غلطی سے کہ بیٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرماتے ہوئے گزاروں کو کامیاب فرمایا ہے انہیں ثواب سے نوازا ہے باری اللہ و تعالیٰ بہت ہی قدر دان ہے وہ تھوڑے عمل پر ڈھیروں ثواب سے نوازتا ہے ایک نیکی کا بدلہ دس گنا سے لے کر کے کئی گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ بذات خود گنی ہے وہ بے نیاز ہے تمام مخلوقات اپنے ضروریات کے لیے اسی سے رجوع کرتی ہیں ان کا اللہ تبارک و کا آ, پیٹ نہیں ہے اللہ اللہ بے نیاز ہے قو نحد اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ ہی اسے, اس, اسے کسی نے جنا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے ساتھ کوئی علا نہیں اور نہ ہی اس کے بیوی بی بی بچے ہیں ولم یق اللہ شریق انفیل ملک ولم یق اللہ ولی امیندول اور وہ اور کہہ دیجئے کہ وہ ہر کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ بادشاہی میں اس کا, بادشاہ, بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی نہ توانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور ہر چیز ہر اور ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم و دائم ہے سب اس کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں یا یامید لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے وہ بہت ہی بڑی اور عظیم ذات ہے انتہائی جبار اور مضبوط ہے عزت کی برائی کا دامن و تہبند ہیں بو بلا شرکت خیر تنہا بادشاہ ہے یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ غنی ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے وہ بلند و بالا ہے کوئی اس کا نظیر نہیں ہے کلو شعین حلک اللہ وجہ اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز تباہ ہونے والی ہے انہیں ان کا اللہ تعالیٰ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا وہ ہر چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے رو روزی قیامت آسمانوں زمینوں درختوں پانی مٹی تمام مخلوقات کو الگ الگ انگلیوں کے انگلوں پر رکھے گا اور پھر سب کو جھنجھوڑ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں میں ہی بادشاہ ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کسی بھی مخلوق کے سامنے اسے شفار سے نہیں بنایا جا سکتا کسی بھی مخلوق کے سامنے اسے سفارش نہیں بنا جا سکتا اور نہ ہی اس کے پاس کسی کی سفارش بغیر اجازت کی کی جا سکتی ہے لیکن اس کی مخلوقات کے یہاں بغیر اجازت سفارش کی جا سکتی ہے لیکن اس کی مخلوقات کے یہاں بغیر اجازت سفارش کی جا سکتی ہے اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے وہ باری تالا اور وہ, وہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے اور کسی عرص کے بالمقابل کھلے میدان میں پڑے ایک کڑے کی طرح ہے عرش سب سے بڑا مخلوق ہے اسے فرشتے, فر فرشتے اسے ایسے فرشتوں نے اٹھایا ہے, ہوا ہے جس کے کان کے لو سے لے کر کندھے کر تک کا فاصلہ سو سال کا ہے جسے اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے لیکن وہ عرش کا مستوی وہ محتاج نہیں ہے عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے فٹ جائے یہی اللہ کی عظمت کے خوب سے فٹ جائے یعنی اللہ کی عظمت کے خوف سے فڑ جائے. جس وقت اللہ تعالیٰ وہی. کے لیے کلام فرماتا ہے تو اس کی وجہ سے آسمان کانپ اٹھتا ہے یا سخت کڑک پیدا ہوتی ہے اور آسمان کے مکین مدہوش ہو کر کے اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اسے اونگ نہیں آتی اسے, اسے وہ سوتا نہیں ہے اور, اور سونا بھی اس کے لائق نہیں ہے ترازو کو تہبالہ کرتا ہے وہ رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے بلند کیے جاتے ہیں بلند بلند کرتا ہے اس کا حجاب نور ہے اگر اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی تمازت تاحد نگاہ ہر چیز کو ختم کر دے وہی اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں وہی ظاہر ہے اس سے اعلیٰ کوئی نہیں وہی باطن ہے اس سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی اسی نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا لیکن پھر بھی اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اسی کا اسی کا حکم پلک جھپکتے حکم پلک جھپکتے پورا ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی پہل, اس سے پہلے بلکہ اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے بارے میں وہ خود ہی صحیح جانتا ہے جب دنیا ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو جھوڑے گا اور پیس کر رکھ دے گا اس وقت پہاڑ چلنے لگیں گی دھول بن کر اڑیں گے پھر سور پھونکنے سے سورخ پھکنے سے سارے مخلوقات گھبرا جائیں گے اور دوسرے سرخ دوسری مرتبہ سرخ پھونکنے سے سب مر جائیں گے اور تیسرے مرتبہ سرخ پھونکنے سے تمام لوگ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے جس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کے لیے نزول فرمائے گا اس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا وہ انتہائی پاکز اور مقدس ذات ہے ہر قسم کے عیب و نقص سے منزہ ہے اعلی ترین کمال اسی کے لیے ہے سب سے بہترین جمال اسی کے لیے ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی شریک نہیں اس کا ہم نام کوئی نہیں اس کا نظیر اور مسیل کوئی نہیں لے سکم اس لیے شہید وہ سمیع العلی وہ سمیع البصیر اس جیسے کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس کے بعد میرے محترم بھائی ہو دوستو ان تمام تفصیلوں کے بعد ان تمام رب کے صفات کو سن لینے کے بعد سنو کیا ہم سب کی ذمہ داری اور فرض نہیں بنتا کہ ہم ان صفات کے حامل اپنے پروردگار سے محبت کریں اسی کی حمد دو سنا بیان کریں اور خالص اسی کی عبادت کریں اور جو محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے اور اس کے سامنے آج اسی انکساری اپناتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانوس اور اسی پر مطمئن رہتا ہے اس سے اسی اس سے ثواب کی امید اور عذاب سے بچاؤ کی تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پوری فرماتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے حمد و سنا بیان کرے تو وہ بلندیوں کو چھوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو اپنے مدح اور حمد پسند نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی مدح بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ کا قدری انہوں نے اللہ کی کم حق کو نہیں کی بے شک اللہ تعالیٰ قوت اور غالب ہے اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے آپ سب کو ذکر حکیم کی آیتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں تم بھی اسی سے بخشش مانگو بے شک وہی بخشنے والا اور وہی نہایت رحم کرنے والا ہے اس کے بعد مختصراً امام محترم نے دوسرا خطبہ پیش فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا اور اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے ہم پر احسان کیا اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی میں اس کی عظمت کو شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھرو کوئی بر معبود نہیں ہے وہ ایکتا اور اکیلا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے آلو صحاف پر درود و سلام نازل فرما مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنانے والا اور اللہ کو چھوڑ کر مخلوق یا مردوں سے مانگنے والا رب العالمین کی تنقید کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے نیج اس نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا ہے شرک تمام اعمال کو رائے گا وہ برباد کر دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ مشرق کو نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ مشرق کو معاف نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے جنت میں داخل کرے گا بلکہ وہ ہمیشہ جہنمی بن کر کے رہے گا شرک فطرت میں پیدا ہونے والے تغیرات میں سے سنگین ترین جرم ہے زمین پر بپا ہونے والے سب سے بڑی خرابی ہے شرک ہر بلا کی بنیاد اور تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے شرک کے نقصانات و خطرات بہت ہی بڑے ہیں گناہوں کی بدبختی بہت زیادہ ہے اگر کسی آدمی میں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے انسانی دل اور جسم کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہ جس قدر آنکھوں میں چھوٹا ہو گناہ جس قدر آنکھوں میں چھوٹا ہو اتنا ہی اللہ تعالی کے یہاں بڑا ہوتا ہے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو یہ بات جان لو اس کے بعد یہ بات جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ, و اللہ علی النبی یا کابی یادین وسلم تسلیمہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد وسلام کا نذرانہ پیش فرما اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب اکرام سے راضی ہو جا اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام جو لو انصاف کرنے والے تھے ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالی راضی ہو جا اللہ تعالی تو ہم سے بھی اپنے رحم و کرم سے راضی ہو جا اللہ تبارک و اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دے اللہ تعالی اسلام مسلمانوں کو غالب کر دے اللہ تعالی کفر اور کافرین شرک اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ ذلیل خار کر دے اللہ تعالی مسلمانوں کی ہر جگہ مسلمانوں کی اسلح فرما مسلمانوں کے حالات کو درست فرما اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے خادم الحرمین شریفین کو اللہ تبارک و تعالی تو صحیح رہنمائی فرما اللہ تعالی ان کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی تو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے اللہ تبارک و تعالی ان کو اور تمام اسلامی حکام کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کا فیصلہ کرنے قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرما اللہ بنا لم تغفر لنا لنا من الخاسرين ربنا آتنا الدنيا حسنا وقف خاصرین حسن و فلاخرت حسن وقنار مسلمانوں اللہ تبار تعلت میں بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے اللہ تبارک و کا ذکر کرو خوب ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اور جان لو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم ہے اور جان لو جو کچھ بھی تم کہتے ہو جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اللہ تبار تعالیٰ, تعالی جانتا ہے وہ صلی اللہ علیہ نبی محمد والا وسب اجمین میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص کر کے ہم اپنے ان بھائیوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اردو زبان میں اثر کے بعد اور مغرب کے بعد درس ہوتا ہے اثر کے بعد آگے کے حصے میں درس ہوتا ہے اور مغرب کے بعد مغرب سے ایشا تک اردو زبان میں درس ہوتا ہے انیس نمبر گیٹ سے آپ داخل ہوں گے باب بدر انیس نمبر گیٹ سے آپ داخل ہوں گے داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر درس ہوتا ہے روزانہ مغرب سے اشاع تک جو لوگ ہمارے بھائی جانتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں اور تمام لوگوں کو چاہیے جس کے پاس وقت ہے وہاں حاضر ہوں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر درس حاصل کرنا قرآن حدیث کی بات سیکھنا یہ بہت ہی عظیم عجر و ثواب کا کام ہے اس لیے ہم لوگوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے وصلی علیہ نبینا محمد ولا علیہ وسبید